آج همارا سبق جوته وزاحت سمتعلقه غالبية فساق الأمراء وتغاتهم وحتى الجبارين منهم ممن عرفوا بالبعث والقسوة كانوا إذا وعظوا من قبل العلماء وهل الحسبة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اتعذوا وخشعوا وربما تأثروا وبكوا ورجعوا عن مظلمة أو زلة مرحبا يوم مرحبا هنا اسلامی تاریخ میں یقیناً بہت بڑے بڑے فاسق قسم کے عمرا گزرے ہیں اور بہت بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں جن کی طاقت اور قوت کے دوست و دشمن سب معترف تھے لیکن جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی علماء کی طرف سے یا احتساب کرنے والوں کی طرف سے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنے والوں کی طرف سے تو وہ نصیحت قبول کیا کرتے تھے وہ تڑپ جایا کرتے تھے وہ نصیحت قبول کیا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور بعض دفعہ تو متاثر ہو کر وہ رویا بھی کرتے تھے جیسے کہ ہارون رشید رحمہ اللہ کے بہت سارے واقعات تاریخ میں آتے ہیں کہ وہ علماء کرام کی نصیحتوں کو جب سنتے تھے تو اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی اور بہت سارے ایسے ظالم اور جابر قسم کے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جب ان کو کسی عالم نے نصیحت کی تو ظلم سے باز آئے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے پیچھے ہٹے حتیٰ کہ اگر وہ اپنے برے اعمال کی طرف دوبارہ لوٹ بھی جاتے لیکن فقط کان علی دین علا انفسم سلطانہ ولی علماء اس صادقین احترام لیکن دین کا ان کی جانوں پر ان کی ذاتوں پر ایک قسم کا کنٹرول موجود تھا اور وہ سچے اور صادق علماء کی عزت احترام کیا کرتے تھے ان کے دلوں پر ان کی حیبت موجود تھی اگرچہ ایسے علماء کیوں نہ ہو جن کے خلاف ان عمرا نے کاروائی کی اور ان علماء نے ان عمرا کے خلاف کاروائی کی ہو لیکن وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اور دین کے خاطر وہ ان کے مقام کی رعایت کیا کرتے تھے میرے بھائیو باوجود اس کے کہ وہ گنہگار تھے سرکش تھے اور آپس میں اقتدار کے لیے لڑا بڑا کرتے تھے لیکن ان میں بہت سارے ایسے تھے جو کہ کار خیر میں صدقات اور احسان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور وہ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھا کرتے تھے اور چونکہ یہ لوگ نسلی اعتبار سے اچھے لوگ تھے اس لیے باوجود گناہوں میں لت پت ہونے کے اچھے کاموں سے رکا نہیں کرتے تھے فبن المساجدہ و تقایا و اوقف الاوقافا فی مختلف وجوہ الخیر انہوں نے بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنائیں خانقاہیں بنائیں بہت بڑی بڑی زمینیں مختلف کار خیر میں انہوں نے وقف کیں یہ الى جهادهم جہاد ہم بشریعت حکم اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق وہ حکم کیا کرتے تھے خیر کے کام ان پر غالب تھے حجاج بن یوسف جو کہ ایک بہت ہی ظالم امیر گزرے ہیں لیکن ان کے جو کار خیر ہیں انہیں بلانا یہ ممکن نہیں ہے پہلے اسباق میں بھی میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جن کے تفیل آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں بر کے مسلمان کراچی کی بندرگاہ سے وہ داخل ہوئے سندھ اور کراچی کے مسلمان تو ان کے بلاواستہ احسان مند ہیں ان کے جہاد اور ان کی قربانیوں ہی کی برکت سے آج الحمد ہم مسلمان ہیں آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ آج جس قرآن کریم کے ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں زبر زیر اور نقطے وغیرہ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے میرے بھائیوں میری بہنوں یقیناً ان عمرہ میں ان حکام میں ناانصافیاں زیادتیاں وغیرہ موجود تھیں لیکن کار خیر بھی ان پر غالب تھا جب کہ اس زمانے کے حکمران یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے الف سے یا تک بدماشی ظلم نا اور بہت کچھ ہے گندگی ہی گندگی نجاست ہی نجاست کافروں کی غلامی اور اللہ کی شریعت کی پامالی اور اللہ کی شریعت کے لیے کھڑے ہونے والوں کا قتل عام یہ آج کل کے حکمرانوں کا شیوا ہے اور ترائے امتیاز ہے اللہ تعالیٰ ان ظالم اور بدماش حکمرانوں سے ہماری امت مسلمہ مرحمہ کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے تاکہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان عمرہ اور حکمرانوں کی تعت کرتے ہوئے کتاب و سنت کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں پانچویں وضاحت یہاں پر استاد محترم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی اس زمانے میں وہ صالح تھی اور دین کا احترام کیا کرتی تھی وقان و تب علامہ صالحین وہ سچے علماء کے تاب ہوا کرتے تھے ان کی اطاعت ان کی اتباع و تقلید میں وہ فخر کیا کرتے تھے معاذرین علامفی مواقف اہم وہ علماء کرام کے شانہ بشانہ ہوا کرتے تھے مما شجع على علامہ في كثير من الحیان یہی وجہ تھی کہ علماء کرام کسی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے ان کے اندر ایک جوش اور ولولہ موجود تھا یہ نیک اور سالح عوام کی برکت تھی وکان و اخرجون الجہادی وثغور وصغوررباق اور یہ عوام جہاد کے لیے اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے نکلا کرتی تھی جہاد کیا کرتی تھی یہ عوام وقد قدیختلطل خیر و في تلک رسوری كثيرا فیرنگ اس میں شک نہیں ہے کہ خیر و شر اس زمانے میں مخلوط ہو کر رہ گیا تھا ولاکن لم تكن تصل تک ان تسل في علامہ فشمن لیکن عوام اتنے نہیں بگڑے تھے اور اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ موجود نہیں تھی جو کہ آج کل نظر آ رہی ہے آج کل تو الحاد و کفر کی مختلف قسمیں فسق اور گناہ کے مختلف قسمیں اور اللہ جل الحو کی بغاوت کی مختلف قسمیں کھلم کھلا ہو رہی ہیں اور عوام اس میں مبتلا ہے ونس اللہ السلامہ اللہ تعالیٰ سے ہم سلامتی اور عافیت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان عوام کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عطا فرمائے تاکہ ہماری عوام بھی بہتر ہو ہمارے علماء بھی بہتر ہو اور ہماری دین و دنیا ترقی کرے و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلق ہی محمد والب اجمائین سبحان اک المب حمد کشد ون تصور